ایک حدیث ہے کہ اس کو حدیث قدسی یعنی خدا کے زبان میں کہ جب میں اپنے کسی بندے کو مصیبت میں ڈالوں اور وہ صبر کرے جب تلے تو ابدی المومن فصور جب میں اپنے کسی بندے کو بلا میں مصیبت میں ڈالوں اور صبر کرے تو کیا ہوتا ہے حدیث لمبی ہے میں اس ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں ثم تو لحمن خیرم من ہی و دمن خیرمن دم ہی سم ابدل تو ہوں لہمن خیرمن لہم وہ دمن خیرمن دم ہی تو میں بدل دیتا ہوں اس کے گوشت کو زیادہ بہتر گوشت سے اور میں بدل دیتا ہوں اس کے خون کو زیادہ بہتر خون سے یعنی مصیبتوں پر صرف صبر کرتا ہے بندہ مصیبت آئی اور صبر کیا تو خدا کی طرف سے کیا چیز ملتی ہے اس کے خون اور گوشت کو بدل دیا جاتا ہے یہ ہے سمبولک لینگویج خون اور گوشت کو بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے یہی گوشت بدل دیا جاتا ہے سمبولک لینگویج ہے کہ اس کے اندر ایک نئی اسپرٹ جاگ پڑتی ہے ایک نئی صفت آیاتی جاتی ہے اور آپ تجربہ کر کے اس کو بھی دیکھ لیجیے آپ کہ ایک شخص نے آپ کے اوپر کیچڑ پھینک دیا اور آپ, آپ میٹھا بول بول کر کے دیکھ لیجیے کہ کیا آپ کے اندر شانتی اور کیا سکون آتا ہے آپ کے دل میں اور اسے لڑ کر بھی دیکھ لیجیے آپ اگر آپ لڑ جائیں گے رات کو نیند نہیں آئے گی ساؤنڈ سلیپ نہیں آئے گی آپ کو اور اگر آپ نے کہا بھائی چلو کوئی بات نہیں آپ جا کر دوڑ لیتے اتنی اچھی نیند آئی جائے گا رات کو آپ کو آپ کو اتنے سکون کے نیند سوئیں گے آپ جب چاہتے تجربہ کر لیجیے یہی ہے اس حدیث کا مطلب کہ میں بدل لیتا ہوں اس کو کہ اس کے گوشت کو بدل کر زیادہ اچھا گوشت بنا دیتا ہوں اس کے خون کو بدل کر زیادہ اچھا خون بنا دیتا ہوں جسمانی کہ خدا ان مصیبتوں میں ڈال کر کے آپ کو کیا کر رہا ہے آپ کو سپر سپرمین بنا رہا ہے زیادہ اچھے انسان بنا رہا ہے آپ کے گوشت میں ترقی دے رہا ہے آپ کے خون میں ترقی دے رہا ہے مسلسل جب آپ گزریں گے ان سے تو ایک نئی کوالٹی آپ کے اندر جاگے گی ایک نئی نورانیت آپ کے چہرے پر آئے گی ایک نیا سکون قلب آپ کے دل میں پیدا ہوگا ایک پیس آف مائنڈ حاصل ہوگا آپ کو اب جب چاہے تجربہ کر لیجئے ایک مہینہ ایک مہینہ یہ ایک مہینہ وہ ایک مہینہ آپ صبر کے انداز میں رہیے ایک مہینہ بے صبری کے انداز میں رہیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے جس مہینے میں آپ نے صبری کا انداز اختیار کیا ہوگا پیس آف مائنڈ نکل چکا ہوگا آپ کے اندر سے یعنی بے صبری والے مہینے میں پیسہ آف آپ خالی ہو چکے ہوں گے جب سبر کر کے رہیں گے آپ تو کیا ہوگا سر سر آپ کے اندر پیس مائنڈ آپ کو مل جائے گا